تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما یبل غنا امدا کل کی فَلَا احد ہوما اوکیلا وَلَا تَنْهَرْهُمَا تنہر وق قَوْلًا كَرِيمًا وق لَهُمَا جَنَاحَ حز مِنَ الرَّحْمَةِ ہوما کما ارْحَمْهُمَا كَمَا سویرا رب کم الم فی ان تكون صالحين فانه كان للوابين غفورا واعط ذل قربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ضد ربه كفورا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل اسلام کو زندگی گزارنے کے سارے ڈھنگ اور طریقے سکھائے ہیں اور جو کچھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار اور اسے استعمال کرنے کے اصول اور قواعد بھی الہ العالمین نے متعین و مقرر فرمائے ہیں مال دولت روپیہ پیسہ کھانے پینے کی اشیاء یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں لیکن اس نے ان نعمتوں کے لیے اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے وہ ان نعمتوں سے صحیح استفادہ کر سکتے ہیں اور اگر ان ضابطوں کو توڑ دیا جائے تو پھر یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں ہی گھاٹا خسارہ اور نقصان ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انشا جناتم معروشات وغیرہ معروشات و نخلا و زر مختلفن اکلو و ضعیتون ور رمانہ متشابن و من سمری اذا اثمر اتمارا و آتو حقاہ ولا حسادی ولاۃ لا يحب لاحب المصرفین کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات بنائے ہیں چھپر والے بھی اور بغیر چھپر کے بھی اپنے تنے پر کھڑے ہونے والے درخت اور ایسے ہی کھجور اور مختلف قسم کے ذائقوں والی کھیتیاں اور زیتون اور انار جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مختلف بھی ہیں کلوم انسمری ہی ادا اثمر جب یہ باغات پھل دیں تو ان کا پھل کھاؤ وہ آ حقہ یوم حصادہی اور جب ان کی کٹائی کا وقت آئے تو پھر ان کا حق ادا کرو یعنی زکوط ادا کرو ولا لاتریفو اور اسراف نہ کرو ان لا يحب ہب یقیناً اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب یہاں پہ اللہ سبحانہ عنا ہوا نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارہ کا و تعالی نے ہی مختلف قسم کے پھل باغات پیدا کیے ہیں تو جو کچھ بھی زمین میں سے پیدا ہوتا ہے جس قسم کی بھی کوئی کھیتی ہے یا باغات ہیں ان پر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کی زکوت ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کے کھانے کا بھی فرمایا ہے کہ جب باغات پھل دیں کھیتی اپنی پیداوار مہیا کرے اس میں سے کھاؤ پیو لیکن ساتھی خبردار کر دیا والا تصریف ہو اسراف نہ کرو انحو لا اب المصرفین یقیناً اللہ تعالیٰ اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کا ہماری اردو زبان میں تو ایک سادہ سا معنیٰ ہے فضول خرچی لیکن عربی زبان میں فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اسراف اور تبذیر تو یہاں اسراف سے منع کیا جا رہا ہے اسراف ایسی فضول خرچی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ایسی فضول خرچی ایسی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کر دینا جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہو لیکن وہ فائدہ مقصود نہیں مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ گھر کا دروازہ ہے اس کے آگے پردہ کرنے کے لیے ایک سادہ سا کپڑا لٹکا دیا جائے تو وہ ضرورت پوری کرتا ہے کہ کسی کی نگاہ اور نظر گھر کے اندر نہیں جاتی اگرچہ دروازہ کھلا ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہیں پر ایک آلہ قسم کا قیمتی کپڑا لٹکا دیا جائے کام اس نے وہی کرنا ہے یہ آلہ قیمتی کپڑا بطور پردہ لٹکا دیا فائدہ دے رہا ہے بے سود نہیں ہے لیکن یہ فائدہ عام سادہ کپڑے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو دین اسلام کی نظر میں یہ جو قیمتی کپڑا صرف پردہ کرنے کے لیے لٹکایا گیا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں کہ وہ کام جو ایک سادہ کپڑے کے ساتھ ہو سکتا ہے یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کپڑا ذرا اچھا ہو جو ایک زیادہ طویل عرصہ گزار جائے اس کے لیے آپ ذرا اس سے بہتر کپڑا استعمال کر لیں مثال کے طور پر ترپال لٹکا دیں وہ طویل عرصے تک کام کر جائے گی جلدی سے خراب بھی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اس کی جگہ پہ بہت زیادہ قیمتی کپڑا مثلاً اعلی قسم کا خالص ریشمی کپڑا وہاں پہ لٹکا دیتے ہیں کہ جی یہ پردہ بھی کرے گا خوبصورت بھی لگے گا اور جب اس کو چھو کر کوئی گزرے گا تو اس کو بھی ایک راحت اور فرحت کا احساس ہوگا تو یہ تبزیر ہے اشراق ہے فضول خرچی ہے چیز ضرورت کی ہے لیکن اس پر خرچ ضرورت سے زائد کر دیا گیا ہے اس کا نام اسراف ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تصریفو اسراف نہ کرو کیوں کہ ان لا المصرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ایسے ہی فضول خرچی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے فرمایا و آتی القربہ حقہ و المسکین وبن سبیلی ولا تو بزیر <تبذیرا> قریبی رشتہ داروں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو وا تو بزیر اور تبذیر نہ کرو اِنَّ مبدری نا اِخْوَانَ اقوان <الشَّيَاتِين> کیونکہ تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں وکان شیطان الربی کفورا اور شیطان اپنے رب کا بہت زیادہ نہ ہے نافرمانی کرنے والا ہے اسراف اس کا معنی بھی ہماری زبان میں فضول خرچی اور تبذیر کا معنی بھی ہماری زبان میں فضول خرچی ہے لیکن اسراف اور تبذیر دونوں کے اندر فرق ہے اور ان کے انجام میں بھی فرق ہے اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا سا کہا ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اسراف کرتے ہیں اور تبذیر کرنے والوں پہ اللہ نے شدید نفرت اور غصے کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان المبدرینہ کان اخوان شیاتی کے تبذیر کرنے والے تو شروع سے ہی ہمیشہ سے ہی شیطان کے بھائی ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان اڑی ربی ہی اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے تو تبذیر والی جو فضول خرچی ہے وہ اسراف والی فضول خرچی کی نسبت زیادہ کبی اور زیادہ بری ہے اور اللہ تعالی کو زیادہ ناراض کرنے والی ہے تبذیر کیا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں سرے سے اس رات میں کیا تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے جہاں پہ کچھ فائدہ ہو لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے وہ اس رات ہے تبزیر ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا یہ تبذیر ہے مثال اس کی کہ عام طور پہ لوگ گھروں میں شو پیس لا کر لٹکا دیتے ہیں خوبصورت سینریاں اس کا کیا مقصد ہے کوئی فائدہ نہیں بے سود یہ تبذیر ہے ایسے ہی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ کام جاری اور ساری ہے پورا مہینہ جاری رہے گا لوگوں نے گھروں پہ لائٹنگ گلیوں کو بازاروں کو سجایا ہوا ہیں جی اور رنگ برنگی جھنڈیاں اور وہ پٹیاں ڈیکوریشن کے جتنے سادو سامان تھے سارے لوگوں نے جھونک دیے گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں مسجدوں اور گھروں میں کیا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے جشن میلاد یہ سارا کچھ کیا ہے تبذیر کہ اس سب کچھ کا کوئی فائدہ نہیں جتنا خرچ یہاں پہ کیا گیا ہے اس میں سے کسی ایک پائی کا کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو تبذیر کہتے ہیں اور تبدیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین کے تبزیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں وہ کان شیطان الربی اور شیطان ہمیشہ سے ہی اپنے رب کا نہ ہے ناشکری کرنے والا نہ فرمانی کرنے والا ہے تو یہ سارا خرچ جس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مقصد نہیں یہ تبذیر کہلاتا ہے اسراف بھی شریعت میں منع ہے اور تبذیر بھی منع ہے اسراف بھی گناہ والا کام ہے حرام ہے اور تبذیر بھی گناہ والا کام ہے یہ بھی حرام ہے لیکن تبذیر کی حرمت زیادہ ہے اسراف کی حرمت قدرے کم ہے تبزیر کا گنا بڑا ہے اور اسراف کا بھی گنا ہے لیکن تبزیر کی نسبت چھوٹا ہے ہیں کبائر میں سے کبیرا گناہوں میں سے کبیرا گناہوں کی بھی مختلف کیٹاگریز ہیں مختلف درجات ہیں اب دیکھیں کچھ کبیرا گنا ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرک کرنا کبیرہ گنا ہے اب جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹکانا جہنم ہے اور جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے جھوٹ بھی کبیرہ گنا ہے شرک بھی کفر بھی کبیرہ گناہ ہے یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی کچھ درجات ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اخبرکم کم بھی اکباری کا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں یعنی گنا گناہوں میں سے بھی کچھ چھوٹے کبیرہ گنا ہیں کچھ بڑے کبیرہ گنا ہیں اور جو صغیرہ گنا ہے وہ تو ویسے ہی صغائر چھوٹے چھوٹے گنا ہیں تو اسراف اور تبذیر دونوں کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں لیکن جو اسراف ہے وہ قدرے چھوٹا ہے اور تبذیر قدرے بڑا ہے اور عموماً لوگ اسراف کی نسبت تبذیر کا ارتکاب زیادہ کرتے ہیں اسراف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اسراف کی نسبت تبذیر زیادہ کی جاتی ہے مثال کے طور پہ جیسے ایک مثال میں نے ابھی آپ کو دی یہ جو جس نے میلاد کی خوشی میں لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اور نظریہ کیا ہے کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اس لیے گلیوں کو سجایا مکانوں کو سجایا لائٹن کی ملک میں بجلی پہلے پوری نہیں ہوتی اور زیادہ ضائع کی یہ سارا کچھ تبدیل ہے اسی طرح خوشی کے موقع پر آپ دیکھ لیں شادی بیاہ کا موقع مثلا تو لوگ اتنی زیادہ تبذیر کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں لائٹنگ ہوگی شور شرابہ ہوگا بجلی کا ضیاع ہوگا پانی کا ضیاع ہوگا اور اسی طرح ہلڑ بازی اور افراتفری بہت کچھ کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں کیا جی بس خوشی ہے اور خوشی میں آ کے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کام تبذیر کے اندر شامل ہوتے ہیں تبذیر میں داخل ہوتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی علہ کے گھر گئے آپ نے وہاں دیکھا کہ دروازے کے آگے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا بیٹی کے گھر گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ دروازے کے آگے ایک پردہ لٹکا ہوا ہے جو کہ نقش و نگار والا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ذرا قیمتی ریشم کا کپڑا تھا اور نقش و نگار بھی اس پر تھے تو داخل نہیں ہوئے گھر کے اندر وہیں سے واپس چلے گئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات انہیں سنائی اور ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے باہر سے ہی واپس چلے گئے یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معلوم کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے آپ گھر آئے لیکن دروازے سے ہی واپس چلے گئے واپس پلٹ دیئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اور ای تو آلہ بابی ہا سترموشیا میں نے اس کے دروازے پر نقش و نگار والا بیل بوٹوں والا ایک پردہ دیکھا تو میں نے کہا مالی والی دنیا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے میرا بڑا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے لہذا میں ایسے گھر داخل نہیں ہوا پردے لٹکانا ایک سادہ کپڑا لٹکا دیا جائے اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی کپڑا پردے کے لیے لٹکانے کا کیا مقصد ہے فاطا علی علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوئے تو وہ فرماتی ہیں لیا مرنی فی بما شاہ <سؤال> آپ انہیں کہیں وہ جو ہمیں رکم دیں گے ہم اس پردے کے ساتھ وہ کام کر دیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں پیغام دیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترسلو بھی ہی الا فلان آہلی بات بہم حاجت یہ <تصفح> پردہ اتارو اور فلان کو دے دو وہ ایک گھرانہ تھا مدینے میں جو کہ کمزور محتاج ضرورت مند لوگ تھے کہ یہ انہیں دے دو وہ اسے بیچ کر اور اپنی ضروریات پورا کر لیں گے اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن گھر کے دروازے کے آگے ایک پردہ لٹکا ہوا ہے ضرورت کی چیز ہے بلا ضرورت نہیں ہے لیکن اس پردے کی قیمت زیادہ ہے کم قیمت والا اگر کپڑا وہاں پہ لٹکا دیا جاتا تو بھی وہ ضرورت پوری کر سکتا تھا تو اس اسراف کو فضول خرچی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر قدم نہیں رکھا داخل نہیں ہوئے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف نہ دے جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی اور خود ایک ناجائز کام فضول خرچی والا کام دیکھا گھر میں داخل نہیں ہوئے یقینا باپ گھر کے دروازے سے دہلیز سے واپس پلٹ جائے تو بیٹی کو اس کا بہت دکھ اور پریشانی ہوتی ہے اب ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ اپنی بیٹی کے گھر متی کپڑا بطورے پردہ لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور دوسری طرف ہمارے آج کے وہ لوگ ہیں جن کو دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اور وہ گھر نہیں پورے پورے بازار سجا دیتے ہیں جس کا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں گھر میں لٹکے ہوئے پردے کا تو فائدہ ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور یہ جو سینکڑوں میٹر ہزاروں تھان کپڑا یہ گلیوں میں لٹکا دیا جاتا ہے جھنڈیا بنا کے جھنڈے بنا کے اور کہیں تو سیدھا سیدھا پورا تھان ہی پوری گلی کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے اور پھر اس پر مستضاد لائٹنگ ہوتی ہے رنگ برنگے وہ کپڑے کے پھول کاغذ کے پھول لٹکائے جاتے ہیں رنگ برنگی پٹیاں لگائی جاتی ہیں یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ حما ہوا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تو تبذیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان المبرین کان و اخوان الشیاطین یقینا فضول خرچی کرنے والے تبذیر کرنے والے ہمیشہ سے ہی شیطان کے بھائی ہیں اور فرمایا وکان شیطان البی کفورا شیطان ہمیشہ سے ہی اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے یعنی یہ تبذیر اللہ کی شدید ترین نافرمانی ہے اور شیطان کے بھائی بننے والا کام ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے ایک قیمتی پردہ لٹکا ہوا دیکھ کر تو کیا وہ ایسے بازاروں میں ایسی گلیوں میں ایسے گھروں میں ایسی مساجد میں داخل ہونا گوارہ فرمائیں گے کہ جس میں بے انتہا درجے کی فضول خرچی کی گئی ہو اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مساجد ایسے گھروں ایسے بازاروں اور چوکوں چوراہوں کی طرف التفات کرنا مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں فرمائیں گے تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ دعوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا جاتا ہے لیکن کام وہ کیے جاتے ہیں جو سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے یقیناً یہ محبت نہیں ہے ہاں اگر کوئی اسے نفرت کہے تو بات سمجھ آ سکتی ہے کسی کا دن منانا شریعت میں اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن دنیا کے لوگوں کا یہ ایک قانون اور اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کا دن منایا جاتا ہے خواہ اس کی پیدائش کا دن منایا جائے یا اس کی وفات کا دن منایا جائے اس دن ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اس شخصیت کو پسند ہوں مثال کے طور پہ لوگ یوم اقبال مناتے ہیں اچھا یوم اقبال پر کیا ہوتا ہے علامہ اقبال کی شاعری وہ پڑی جاتی ہے اور بڑے بڑے مشاعرے رکھے جاتے ہیں اسی طرح ادبی محفلوں کا مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے نظم و نثر میں ادیب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں کیوں اقبال ایک بلند پایا شاعر تھا ایک اچھا مسلمان فلسفی تھا اور اس نے اہل اسلام کو ایک نظریہ اور ایک سوچ اور ایک فکر فراہم کی اور شاعری میں اردو زبان کے اندر اس کا کوئی نظیر اور کوئی ثانی نہیں اس کو یہ کام پسند تھے تو جو کام اقبال کو پسند تھے اس کا جب ذن منایا جاتا ہے تو وہ کام کیے جاتے ہیں جو اسے پسند تھے ایسے ہی دن منانے کا ایک اور انداز ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم سیاہ مثال کے طور پہ جب انڈیا کا یوم آزادی ہوتا ہے تو اس دن مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ یوم سیاہ مناتے ہیں انڈیا والے پندرہ اگست کو آزادی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں اور یہ یوم سیاہ منا رہے ہوتے ہیں یوم سیاہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ خوشی منانے والوں کو ناپسند ہو وہ کام کیا جائے مخالفت میں جو دن منایا جاتا ہے اس کو یوم سیاہ کہا جاتا ہے اور جو موافقت میں منایا جاتا ہے اسے جشن کہا جاتا ہے تو ہمارے ہاں نام کیا لیا جاتا ہے جشن منانے کا اور کام وہ کیے جاتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح گلیوں بازاروں میں شور شرابہ ہلڑ بازی اور اونچی اونچی آواز سے سپیکر چلا کے شور مچانا خواہ نعت ہی کیوں نہ پڑی جا رہی ہو یا نعرے ہی کیوں نہ لگائے جا رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے والا سخاب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلیوں بازاروں میں شور نہیں کیا کرتے تھے اونچی آواز سے بولا نہیں کرتے تھے یہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر راستہ روکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا اس کام سے لیکن یہاں پہ راستے بھی بلاک کیے جاتے ہیں ٹریفک روکی جاتی ہے آنے جانے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے کوئی مریض ایمرجنسی میں اس نے ہاسپٹل پہنچنا ہو اس بیچارے کو پورے شہر کا طواف کر کے ہسپتال پہنچایا جاتا ہے کیوں جی جگہ جگہ ناکے ہیں جگہ جگہ وہ راستہ بند کیا ہوا ہے فلاں جگہ سے جلوس گزر رہا ہے فلاں چوک میں جلسہ ہو رہا ہے اور سارا راستہ بند کر کے لوگوں کو تنگ اور پریشان کیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر مخالفت ہے اور کون سا ایسا کام ہے اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہو آپ نے فرمایا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے امام بخاری نے تالیکن اس کو روایت کیا ہے کہ میری مت میں ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جس طلول الحرا و الحریرا و جو کہ زینا کو ریشم کو شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو دف وغیرہ کو حلال قرار دے دیں گے یہ سارے کام حرام ہیں لیکن انقریب ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو حلال قرار دے لیں گے دیکھ لیجئے نعت نبی پڑھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی نظم کہی جاتی ہے توسیفی اشعار پڑے جاتے ہیں اور ساتھ میوزک بج رہا ہوتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو حلال کر لیں گے جو کہ حرام ہیں اور فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے لا صحد و تو ان جرسن جس کافلے کے ساتھ گھنٹی ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ کی رحمت وہاں سے دور بھاگ جاتی ہے لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہے کس نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ سے پیار اور انس اور عشق کے نام پر جبکہ یہ وہ تمام تر کام ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے جن سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وماں توفیقی اللہ بلّا علیہ تبکل تو